محمد صلی اللہ رسول الکریم مگروں سے پہلے ہمارے جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کے گل شکو آپ لوگوں نے سنے نا بڑا گلا شکو ان کا یہ تھا کہ معاملات درست نہیں نماز کو لوگ پڑھ لیتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں ڈاڑھی رکھتے ہیں یعنی حاجت پڑھتے ہیں لیکن معاملات درست نہیں رکھتے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد اللہ, اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان ہے اس میں نے فرمایا ہوا ہے کہ تھوڑے ایمان سے عبادات وجود میں آ جاتی ہیں نماز روزہ پر آدمی اور ظاہر دین پر تھوڑے ایمان سے آ جاتا ہے پھر اس پر فرض اخراجات بھی زیادہ نہیں ہیں مفادات بھی زیادہ نہیں ٹکراتے ہیں عام آدمیوں کے سوائے وہ ایسے مصروف دکاندار ایسے کاروباری کے جو اگر نماز کے لیے بھی جائیں تو ان پہ اس پر اثر پڑتا ہے اور نام طور تو مال کا ہماری طرح غریب آدمی کا کچھ خرچہ نہیں ہے بس میں جائیں پانی گرم مل جاتا ہے ہاتھ میں کو صفائی ہو گئی اندر جا کر بیٹھے تو گھر پر ہیٹر نہیں ہے مسئلے میں ہیٹر لگا ہوا مل جاتا ہے گھر جگہ گرمیاں ہیں تو گھر پر ایئر کنڈیشن نہیں ہے مسئلے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا مل جاتا ہے ہاں تو اس پر جو ہے یعنی رات ہی رات ہو رہی ہے تو زیادہ کوئی خرچہ نہیں ہے اس پر روزہ ہے ذرا تکلیف لوگ پیاز برداشت کرنے کی ہو جاتا ہے ان جن آدمیوں کے پاس نماز روزہ بھی نہ ہو ان کی ایمانی حالت تو بہت ہی کمزور ہے جی کہتے نماز آخری دائرہ ہے اس کے بعد پر آدمی کے ایک چھ رہتی ہے جوکہ کفر کی ہوتی ہے اسی جگہ جگہ پر آیا کہ عقیم اصلاۃ ولاط قون مشقین نمائز نماز قائم کرو اور نہ ہو جیو مشتقین میں سے تو اس میں جو سختی سے اس کی تشریح کرتے ہیں گے تو نماز نہ پڑھنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے جو بنیادی اصول کو دیکھتے ہیں کہ کفر انکار کے ساتھ متعلق ہے کہ بعد میں ان کا انکار کر لے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ جو اے کفر تو نہیں ہو جاتا لیکن اب آیت جو کہا کہ حقیم و صلی تعالیٰ میں مشقین نماز قائم کرو اور مشکین میں سنا ہو جاؤ تو اس کی پر کیا تشریح ہوگی تو اس کی تشریح ہوگی کہ نماز قائم کرو مشکین میں سننا ہو جاؤ یہ نگر تو نظر کے سلاد کیا تو یہ بات بڑھتے بڑھتے آگے کفر کے میں کفر میں داخلے کا دروازہ کھول دے گی وہ کی کفر کا داخلہ ہوگا یعنی عام اصول بھی ہے کہ پہلے آدمی سے آداب کے بارے میں بحتیاتی شروع ہوتی ہے شریعت کے درجے ہیں نا آداب مستحبات اور سنتیں اور واجب اور فرض اور حرام ناجائز چیزوں میں بھی جو ہے تو پہلے حرام پھر مکروعی تحریمی پھر مکروعی تنظیم پھر خلاف اولا باتیں تو اس میں پہلے آدمی سے بحتیاتی ہوتی آداب کے بارے میں آداب کسے کہتے ہیں جی کوئی آپ کا درس بھی الطاف صاحب اس میں آداب کا تذکرہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے یاد نہیں رہا رمان صاحب کے درسوں میں تذکرہ گزرا ہے کہ نہیں آداب کسے کہتے ہیں کسی کے مطالعے میں تازہ یاد ہو کہ آداب کیسے کہتے ہیں کسی کام کا کرنے کا پسندیدہ طریقہ جو شریعت میں اختیار کیا گیا ہے کھانے کے آداب ہیں مسجد میں جانے کے آداب ہیں کزا کرے جانے کے آداب ہیں ان کو آداب کہتے ہیں سنت اور آداب میں فرق ہوتا ہے نا مستحاب سنت اور آداب میں اگر فرق ہوتا ہے اس کو جو ہے تو کون کی تحقیق کرے گا پر حوالہ نکالے گا اس کا جی رحمان صاحب آپ مولو صاحب کے حوالے کریں گے ٹھیک ہے نا جی وہ مدرسے میں سے وہ باقی لوگوں سے پوچھے گا وہ مو کتابیں موجود ہیں اس پر سے بھی دیکھے گا تو اس کو جب آدمی احتیاطی شروع ہو جاتی ہے ترک آداب والے آدمی کو کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے ترک مستحبات کا ترک مستحبات والے کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے سنتوں کے ترک کرنے کا سنتوں کے ترک کرنے والا آدمی واجبات کو چھوڑتا ہے واجبات کو چھوڑنے والا فرائض کو ترک کرتا ہے اور فرائض کو ترک کرنے والا آدمی پھر کوبر میں داخلے کا دروازہ ڈھونڈتا ہے تبدیل بھائی تو کیا بات تھی شروع میں یہاں سے جن آدمیوں کی نماز میں بھی اب کاروباری آدمی ہو نماز کے لیے بھی جاتے ہیں اور دس گاہک بھٹک جاتے ہیں آگے تھوڑے آدمی کے لیے بہت مشکل ہے نماز مجھے یاد ہے سنتادر کا واقعہ ہے کہ ایک مریض ہمارے پاس داخل ہوا اس کو گولی لگی ہوئی تھی پیٹ میں گولی لگی اس کا ہم نے آپریشن کیا چھپا دی جی ٹھیک ہو گیا لوگ ہمارے وہاں کب تین کے تو اس میں بعد میں میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا کبھی بھی کوئی بات کرتا سُنا تھا مریض نہیں تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری لڈی کوتر میں دکان ہوتی تھی اس زمانے میں یہ باہر کی چیزوں کا مرکز لڈی کوتل ہوتا تھا سن ساٹھ سے ستر تک یہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ وہاں میری گڑیوں کی دکان تھی دو آدمی ہم شراکت تھی ہماری اور اتنی بکری ہوتی تھی کہ آپ کو کیا بتائے کہ زور کے نماز کو ہم جاتے تھے تو کافی گاہک کم سے ضائع ہو جاتے تھے کہتے خاص طور سے اتوار کے دن اس زمانے میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی پہلے بھی اتوار کی چھٹی ہوتی پھر جمعے کی ہو گئی تھی پھر اتوار کی کہیں اتوار کے دن تو پنجاب کے لوگ آئے ہوئے تھے ہوتے تھے چور کے نماز کے جانے کو تو کہتے میں جاتا تھا لیکن جو شرق شریک شریقار تھا وہ غصے کرتا تھا اور ہماری تو تو میں رہ رہتی تھی رہتی تھی یہاں تک کہ دکان کے بارے میں کچھ تنازع بنا اور دکان کا فیصلہ ہوا اور جگہ نے فیصلہ یہ کیا کہ میرے سارے پیسے مجھے دیئے اور دکان دوسرے آدمی کے حوالے کی گئی کہتے میں پیسے لے کر اللہ تھا دکان سے دل میں ایسا خیال آ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کاروبار تھے کہ دکان تھی وہ بھی تھی لے لی ہم کیا کریں گے کہتے ہیں تین دن گزرے بازار میں آگ لگی اور ساری دکانیں جلی اور یہ دکانیں بیچ میں جلی اور مسفارا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیسے کیش کر کے ہمارے ہاتھ میں تھمائے ہوئے تھے اور ہمیں بافیت میں کالا ہوا تھا برکت اس کی ظاہر ہوئی لیکن ایسے برکت تو اللہ ظاہر نہیں کرتا نا کہ ساتھ دے اور ساتھ لے پھر تو یہ دکاندار دار آپ سے زیادہ دن کی طرف بڑھنے والے ہوں ایسا سودا ہوتا نا زیادہ نکلے ہوئے مجھے, مجھے اللہ نے اپنے پیسے کھڑے کر کے دیے کیشے کیش کی سے مسئلہ اپنے لفظ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیسے کھڑے کیے اور ان کو جو ہے تو آگ کی طرف دھکیلا ایمان کا امتحان ہوتا مالی میرے ساتھ جو کام کرتا ہے تو میں گیا نماز پڑھیں نماز کی پابندی کیا کریں تو ایک در ہمارا ایک گائے کے لیے کچا کوٹا بنا رہے ہیں تو اس میں کیچڑ میں لت پاتے ہیں کام انہوں نے شروع کیا اگر کام اگر بند کر نماز کے لیے جاتے ہیں تو کام بند ہوتا ہے ہمارا اور ان کے کپڑے ہیں کہ ان کو دوبارہ اتار کر صاف ستھرا کر کے پھر جانا ہو آنا ہو وقت چلا جائے گا تو ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ کام کو مکمل کر لیں اور اس میں آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا تو اس میں نماز گزار نہیں ہوتی تو فارغ ہو کر سارے اکٹھے ہو کر ازو کر کے کپڑے دوسرے پہن کر پھر نماز پڑھ لینا جماعت سے تو مالک کہتے ہے کہ اوکے رکھ لو جب ممی بس مدد اس کو دیکھو اس کا اپنا جو کام آ اپنا کام پیش ہوا تو جماعت کی پابندیاں ہو دیا اس نے تبدیل کر دینا اب یہی پر جماعت کریں گے کہ پڑوسی گاہوں کے وہ زمیندار آیا تھوڑا سا تو کہتے ہیں اس کے تمہارے بڑوں نے ایسا کیا تھا کہ ماموں کا ہم نے فسلانہ دینے کا ہمارے علاقے میں طریقہ نہیں ہے ہمارے لکھے ممالے علاقے میں امام کو جو ہے تو شہری دینے کا طریقہ ہے مالخانہ موس علاقے میں سری کہتے ہیں پشاور کے علاقے میں مالخانہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو زمین اس کو دے دیتے ہیں تو کہتے اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم تو کھیتوں سے تھکے تھکائے آتے تھے اور یہ آرام کی تازہ اتنی لمبی نماز میں پڑھاتے تھے ان کو کوئی غم ہی نہیں ہوتا تھا ہمارا <laughs> کہتے اب سیری سے وہ بھی تھکا تھکا جاتا تھا اس کاج کیے دی ہوئی کاش کرو اور کھاؤ مسجد کی زمین ہے تو جتنے ہم تھکیے ہوتے اتنا یہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے تو زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھا سکتا تھا کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے <laughs> تھوڑی آزمائشوں بھی آتی ہے ملم سے رہ جاتے ہیں اور پھر آگے معاملات درست ہوں اس کے لیے تو بہت کبھی ایمان کی ضرورت ہے کیونکہ معاملات درست ہونے کے لیے تو آپ کو کافی کافی نقصان برداشت کرنا پڑیں گے تو اگر آپ کا دل میں یہ بات ہوئی کہ مجھے تو اللہ پالے گا میری زندگی کو اللہ بنائے گا پیسہ کاروبار ہی نہیں بناتے تو تب کر سکیں گے آپ بلا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بہت کبھی ایمان جب بڑھتا ہے وہ درجے کو پہنچتا ہے پھر جو ہے تو معاملات کے بعد اخلاق کی درستگی آتی ہے جیسا نے سب اخلاق کیسے کہتے ہیں نعمان صاحب اخلاق کیسے کہتے ہیں اب دوسرا نعمان صاحب بتائے اب دیکھیں کتنی بار مجھے بیان ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھی امجد صاحب اور نعمان صاحب مجھ سے والے ہیں اخلاق کو بیان کیا ہے نا؟ اس لیے نئے ساتھی سے پوچھ نہیں رہا اپنے پرانے ساتھی سے پوچھیں تو اصل میں توجہ نہیں ہوتی اس وقت میں اخلاق جو اچھے برتاؤ کو صرف نہیں کہتے اخلاق جو ہے تو بہت, بہت, بہت بڑا مضمون ہے شریعت کا پورا شعبہ ہے اور اخلاق دو قسم کے ہیں ایک کو کہتے ہیں اخلاق فاضلہ ایک کو کہتے ہیں اخلاق رضیلابل حسر دارج کنہ ریا یہ اخلاق رضیلا ہے مان صاحب سے کنسیپٹ بنا کوئی سور بنا اخلاقی رضیلہ ہیں اور اس کے مقابلے اخلاقی فاضلہ ہیں تو یہ تبکل اور تواز و اخلاص ہاں جی صبر شکر اور رضاب القضا اور وہ علوم میں ہمارا جو مثالے لکھا ہوتا تھا نا تو اس میں اخلاق رضیلہ اخلاق فاضلہ دونوں کی فہرست جی ہوئی ہوتی ہے اور وہ تقریباً دو سال سے وہ چلتا رہا ہو یہ اخلاق فاضلہ اخلاق رضیلا تو ہر ٹائٹل میں تھا نا اندر والا صرف فرق تھا باہر والا ہر ٹائٹل میں تھا اخلاق رضیلا اخلاق فاضلہ کی فہرست جو تھی یہ غزالی رسالے میں ہر مہینے آتی رہی تھا کہ ہر مہینے اس کو ساتھی دیکھا کریں تو اخلاق رضیلا جو ہے وہ اس کے کوئی نو تعداد اور اخلاق کے فاضلہ کی نو تعداد سرگر سب اخلاق رضیلا کتنے ہیں اخلاق فاضلہ کتنے ہیں دس بنی ہیں اچھا اخلاق رضیلا کی اور اخلاق فاضلہ وہ بھی دس ہیں باقی ان کی شاخیں ہیں پھر اپنی اپنی مہارت ہے کوئی اس میں سے کتنی شاخیں نکال لیتا ہے کتنی شاخیں نکال لیتے ہیں بنیادی طور پرخلاق فضیلہ دس اخلاق اخلاق فاضلہ دس اخلاق رضیلا یہ علماء اکرام شمار کرتے ہیں یہ علوم میں شمار کیا گیا ہے آداب اور مستحبات اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے کا کا کیا ترتیب ہے سنت اور کا؟ آداب کا اور مستحب اور سنت کا آداب نہیں ہے نا مستحبات اور سنت ہے تو مستحبات میں آداب میں تھوڑا سا فرق ہے لفیذ فرق ہے وہ کیا ہے معلوم ہے کہ نہیں معلوم نہیں معلوم اچھا کیا بات تھی اخلاق فاضلہ اخلاق رضیلا اخلاق کے سیکھنے کا سلاثر تصور جو ہیں وہ بنیادی طور پر اخلاق کے سیکھنے کے لیے ہیں امت مسلمہ کا یہ حال تھا کہ قوت ایمان اور درست کی معاملات اس کے پاس ہوتی تھی ایسے تصویر کے پاس آدمی اخلاق سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور آپ تو نہ آپ تو کیا معاملات بھی درست نہیں عقائد ایمانیات درست نہیں معلومات تک درست نہیں ہیں معلومات تک نہیں ہے اس لیے آپ صرف جو ذکر سے تربیت کرنا اور صرف توجہ دے کے تربیت کرنا یہ کافی نہیں ہے. کسی بزرگ کے بہت بڑے عالم مرید نے کوئی پر اختلافات ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گلپستاخی کر لی میں فرا ہوا کہ ہم ان کی جو تنبی کی ان کو کہا کہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے کوئی دینی اختلاف تو نہیں ہے دینی قدرت ان کے میں نہیں ہے تو ان سے معافی مانگو اور ان کو راضی کرو تو انہوں نے معافی کا خط لکھا راضی کرنے کا خط لکھا پھر آخر میں نے لکھا کہ ہم تو کے چھوٹے ہیں ہم سے جو کوتاہی ہوا کرے تو آپ اس کو فوراً ہمیں آگاہ کیا کریں اور ہم بتایا کریں گے اس سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہمیں درسترست کیا کریں بلکہ ہماری اگر تھپڑ مارنے پٹائی تک کے آلات اگر ہوں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں ہماری طرف سے آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ ہماری تربیت میں ساری باتوں کو برے لائیں اسی طرح لکھا ہوا تھا چاہیے جی. ساری باتوں کو برے لائیں تو اس محمد لال نے کہا کہ اچھا میں نے تو معاف کر دیا آپ کے معافی کی وجہ سے مجھے تو کوئی نہیں ہے معاف کر دیا میں نے لیکن آپ نے میں اجازت دے دیا اور اگر اجازت صحیح طور پر دی ہوئی ہے تو پھر اس وجہ سے مجھے کوئی ضرورت ہوئی کہ میں آپ کو کچھ جو ہے تم بھی آپ کے باتوں پر آگاہ کروں نے کہ آپ جو کوتا ہوئی تھی تو ہم نے نشاندہی کی تھی لیکن پھر آپ کہتے ہیں حضرت کہ صاحب جن سے میرا بیعت کا کر لے ان کی نشاندہی پر میں متوجہ ہوا تو کہتے ہیں کہ آپ کو آگاہی میرے اس بات پر بھی ہو گئی تھی لیکن نفس کے قیبر کی وجہ سے آپ مان نہ سکے اس کو اور ابھی آپ نے کہا کہ ان کی آپ سمجھانے پر میں سمجھا ہوں پھر آگر کوئی بہت بات انہوں نے لکھی کہ فلام بات جو اس میں آپ سے ہوئی تو وہ فلانڈ ضلع کے تحت ہوئی ہے پھر آخر انہوں نے لکھا کہ اسی وجہ سے تو کہ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف ذکر سے اصلاح کافی نہیں ہے جب تک بات نکن کمیوں کو ترکوتنیوں کو سامنے لا کر ان کی درستگی کی فکر نہ کی جائے اخلاق کی درستگی کے بارے میں تو میں آپ کو واضح بتاؤں کہ فارغ و تاثر الما مدار سے پڑھنے والے اساتذہ شیخ و تفسی شیخ ہیں اور میں اس طرح ممبروں پر بیٹھ کر بڑے بڑے تقریر کرنے والا علما بل سب کو اخلاق کی تربیت کی ضرورت ہے اور شعبۂ اخلاق میں ہمارے اندر گندگیوں کے امبار لگے ہوئے ہیں کہ وہ رسد لالے جا کی نا سے بھرے ہوئے ہیں ہمضرت بلا لکھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمر ابراز میں خاص طور سے اس بات کو لکھوایا عمر ابراز کی تاریخ صفی اقبال صاحب کیے کی ہے کہ حضرت اپنی ہے صفی اقبال صاحب کی تو خاص طور سے اس بات کو لکھوایا دینی تاریخوں میں دینی تحریکیں جو چل رہی ہوتی ہیں اس میں جب آدمی کی ظاہری شکل و صورت درست ہو جاتا ہے ظاہری دین پر آ جاتا ہے نمازی ہو جاتا ہے شکل و صورت درست ہو جاتی ہے تقریر کرنا سیکھ لیتا ہے اور کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے ظاہر کس کو فجور پھر نہیں ہوتے ہیں کہ وہ بدکاری کر لے گا یا وہ چوری کر لے گا یا وہ پرایا مال کھا لے گا یہ نہیں ہوا کرتا اس سے لیکن اس کی ترقی رضاء لاتمی ہوتی رہتی ہے اس میں ترقی کرتا رہتا ہے کہ اللہ لالچ ڈا میں ترقی کرتا رہتا اور تاریخوں میں جو آپس کے پھر گتھم گتھا ہوتے ہیں تو یہ برکت ہوتی ہے رزائل کیوں کیونکہ اب میں ایک مقرر ہوں میں ایک میں ہوں میں ایک دینی کام ادارہ چلانے والا ہوں تو مجھے اگر کوئی کہے گا کہ آج تو فلانے کارخانے والے کی جو ہے تو اتنی پروڈکٹ نکلی اور وہ ایک دن میں جو ہے تو اتنی ساری مارکیٹ میں پھیل گئی تو میں آپ دل کو دیکھوں گا مجھے کوئی محسوس ہی نہیں ہوا کہ نکلی ہے نہیں نکلی ہے بکی ہے نہیں بکی ہے اتنا مال کو آیا نہیں آیا تو آدمی کہ الحمد للہ ہمارے طرف سے تو حسب نکلا ہوا ہے کہتے کہ فلان صاحب کی تقریر تو بڑی مسر تھی فلان پیر صاحب کی مجلس میں بڑی تاثیر تھی ہاں جی اور فلان تو زبردست ان کو بار مار پھاتے دین کا فہم ہے ہاں جی تمہاری پر آدمی کا یہاں دل جلے گا تو ٹیسٹ یہاں پر ہوگا کے اندر جو ہے وہ سے بھرا ہوا ہے کیونکہ تیرا مقابلہ تو اس میدان کا ہے اس میدان کا جب تقابل آئے گا مقابلہ آئے گا تو پھر وہاں نفس بڑھ کے گا وہ جگہ پتا چلتا ہے نفس کا بڑکنا یہ آج ہم جاتے ہیں نا تو وہاں تو کوئی نہیں پہچانتا کون علامہ صاحب آئے ہیں کون ملک صاحب آئے کون پیر صاحب آئے کون حضرت صاحب آئے ہیں ساری ہماری آزی وہاں ٹسٹ ہو جاتی ہے وہاں <laughs> پتا چلتا ہے کہ جس طرح کا بیتوکا ارسد راز پہلے تھا اس طرح کے بیتو کا اب بھی وہ صرف لوگوں کے رویے نے پردہ ڈالا ہوئے اوپر کہ لوگ اجزانہ ملتے ہیں سلام کرتے ہیں خیال کرتے ہیں تو ہم بھی آگے جھک جھک کر ملنے ہم هاہane. بھی آگے آج کر رہے ہیں تو ہمارا خیال ہے تمہارا نفس میں آجی ہو گئی ہے اگر تیرے نفس میں آج آئی ہوئی ہوتی تو آدمی جو تجھے اسے دکا دیا نمبی آدمی نے پیر پیر رکھا سی لمبی آدمی نے جو تجھے تکلیف دی تو اس پر بھی تجھے کو سنا تھا نفس جو ہے وہ منقاد ہو چکا ہوتا اگر نفس منقاد ہوتا منقاد کہتے ہیں ماننے والا متی درست ہو چکا ہوتا اگر نفس منقاد ہو چکا ہوتا تو اجدم بھی آدمی پڑتی آپ کو غصہ نہ آتا غصہ نہ بڑھتا یہ بہت ضروری شعبہ ہے اور اس کے اصلاح کی بہت ضرورت ہے لیکن عام طور پر تو نماز پڑھ لینے والا آدمی ظاہری دین پر آیا ہوا آدمی پر تاجر پڑھ لیتا ہو تو دم کو ہاتھ لگانے کو نہیں دیتا تو اگر وہی کے انتظار میں نہ ہو تو الہام کے انتظار میں تو ضرور ہوتا ہے کہ وہی تو پیغمروں پر آتی ہے پیغموں کے علاوہ نہیں آتی ہے لیکن الہام تو ولی اللہ پر آتی ہے اور ماشاء اللہ اب ہم تو الہام کے قریب پہنچ چکے ہیں اس میں طلب نہیں ہے اس شعبے میں انسانوں میں طلب نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کرے اپنی اصلاح کے لیے جائیں اپنی اصلاح کے لیے حوالے ہوں اور کوشش کرے اس میں اور دن چوبیس گھنٹے اپنے باتر پر نگاہ رکھے اور اس کے حال احوال جو بدلتے بدلتے رہتے ہیں اس کے اندر جو جذبات آتے جاتے ہیں اور چلتے پھرتے اور سے بیٹھتے ہم جو رویہ کرتے ہیں جی. بعد کے میڈیکل کالج سے میں نکلا اور بس میں بیٹھ کر جانا تھا گاؤں جانا تھا اب بس ہمارا وہ ہر جگہ جو ہے نام نہاد ہمارا چرچا تبکر ہر جگہ بُا ہوا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی خدمت کے لیے تو ڈاکٹر امین نے گاڑی کھڑی کی اور گاڑی کی طرف دیکھا میں نے تو ادھر سہورتیں آ رہی تھیں اور میں فٹ گاڑی کے اندر داخل ہو گئی چوٹ پکڑنے کے لیے بیٹھنے کے بعد عورتوں کو پہلے جگہ دے دی میں نے آپ سے کہا کہ گھر تیرے اندر خدمت خل کا جذبہ ہوتا تو اس وقت تو رکا ہوتا اور عورتوں کو چڑھنا دی ہوتا لیکن مطلب یہ ہے کہ اپنے مفاد پر دوسرے مسلمان کے مفاد کی ترجیح کا جو مادہ ہے وہ نسب نہیں آیا ہوا اگر تو آیا ہوتا تو اس وقت تو اس میں پاس ہو جاتا تو اس پاس نہ ہوا سا. اپنے باتن پر اپنے رویے پر اپنے چال ڈھال پر اپنے جذبات احساسات پر خیالات تصورات پر है? اور ملنے بلایا سارے رویے میں اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہوتی ہے اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کیا ہے اس معیار پر میرا عمل ہوا کہ نہیں میرا رد عمل میرا طرز جو تھا میں نے جو کچھ کیا یہ اس معیار پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو یہ اور فکر اور یہ دھیان اور سوچ اور یہ اپنی نفس کی نگرانی کرنا اپنے آلات کی نگرانی کرنا یہ کرنا پڑتا ہے وہ پرانے ساتھی میں سے کوئی بھی بات چیت نہ رہا ساری میلس میں دیکھتا ہوں مودی صاحب کا جو بیان تھا عالمگی صاحب مرکز میں بعد فساداتے تو اس میں جس جی وقت مفتی صاحب نے ان باتوں کو شروع کیا جو زیادتی ہمارے مدمقابل لوگوں نے کی ہوئی تھی انہوں کو جب بیان کرنے لگے تو اس میں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اس طرح ہم نے ایسے آنکھوں سے کیا, کیا مفتی صاحب کیا کہتے ہیں بن کو پتہ چلے گا تو مفتی صاحب نے فوراً کہا کیسے کہ حالات میں ایک دوسرے کی دیکھ طرف دیکھنا اور نگاہ کا اشارہ کرنا یہ بھی معیسیت ہے یہ آپ اپنے نفس کے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں تو فوراََ جو ہے بڑی شرمندگی مجھے واقعی مجھے صاحب ٹھیک کہہ رہے کہ ابھی ہمارا نفس جو کہہ رہا ہے دیکھو ہم سب جاتی ہو مفت بیان کرنے ہیں بہت بڑی تک پتہ ہو لگی ہوتا ہے ٹنگ سی بنانے اب جہاز کر کے اب ٹھہرے ہیں اس کے نا یہ بھی تو یہ ہے کہ ایک ایک رویہ ایک ایک موتی ایک ایک ہیرا خاص چھانتے چھانتے چھانتے چھانتے دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں سالوں میں کہیں ایک ایک جگہ سے ملتا ہے اس کو آدمی اپنے پاس لیتا ہے پھر رکھتا ہے پھر کوشش کر کے اس کمل میں اتارتا ہے پر یہ طریقہ کار کہا سردیوں میں جب یہ کم ہو جاتا ہے نا تو اس کے کنارے جو رہتے ہیں اٹک پول کے پاس سے. اس میں لوگ چھانیاں لے کر بیٹھتے ہیں چھانتے ہیں اس کو تو اس میں کوئی نہ کوئی سونے کا ٹکڑا نکل آتا ہے تو کئی مہینہ چھانتے رہتے ہیں چھانتے رہتے ہیں چھانتے رہتے ہیں مہینے کے بعد ایک ٹکڑا نکل آیا اور وہ تو تین چار ہزار کا ہوا گھر تو کچھ مزدوری اس کی ہو گئی نا تو یہ تو مشائق کی صحبتوں میں اور ان میں جا کر چھاننا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کوئی بات سامنے آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کرتے عمل کی توفیق ہوتی ہے تو اخلاق کے شعبے میں ہمارے مول جمین صاحب آیا کرتے ہیں بڑے کبھی روتے ہیں کبھی فریاد کرتے ہیں کہتے ہیں کیا کریں مدارس میں تربیت نہیں ہے مدارس کے اتنا ہی وقت ہے کہ اس میں آپ نصاب کو مکمل پڑھا دیں اتنا ہی کر سکتے ہیں آپ تو اس کو تو جگہ ہی نہیں ہے اس کی مدارس تو تربیت اخلاق کی بنیادی جگہ تو نہیں ہے نا وہ تو تکمیل نصاب کی جگہ ہے اور اس کے دوران کچھ باتیں سامنے آ گئیں کسی کو طلب ہوئی اس نے کچھ کر لیا تو کر لیا نہ تھا. تو تکمیل نصاب ہے تکمیل نصاب کے بعد پھر جو ہے تو اس کے لیے تلادہ آپ پانچ سال تو ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں میڈیکل کالج میں ساری پڑھائی ختم کرنے کے بعد تو کہتے ہیں ایک سال کے لیے اب آپ ہاؤس جاب کے لیے آئے اور ہاؤس جاب اس کو کہتے ہیں اس یہ تو ابھی تو ٹریننگ کی کوتا ہے نا کہ آدمی نے وارڈ کو اپنا گھر بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا ہاؤس بنتا ہے گھر بنتا ہے اس میں تو مستر سمیت وہیں پر رہ رہا ہو اس کے سامنے ساری تفصیلات آتی ہیں اور ہمارے زمانے میں میڈیکل سٹڈی صبح آٹھ بجے تک پانچ پانچ بجے تک تھی میں جب ہم زمانے میں پڑھے ہیں نا آٹھ تھا پانچ کام تھا بغل کی نماز اذان کے ساتھ وہاں اسپتال سے ہم چلتے تھے نہیں سنبھائی دو تا تین کلاس ہوتی تھی اور دو تعین کلاس کو خود پرنسپل صاحب جو تھا میرے صاحب وہ کا کرتا تھا وہ ہزار صاحب کی معلومات بھی نہیں ہوگی کہ اصلی جو نصاب ہے میڈیکل کا اس آٹھ سے پانچ تک ہے اس کا پتا ہے آپ کو نہیں مین پتا دو, دو تعطین کلاس تھا پرنسپل صاحب پر دو سینئر پروفیسر کرتا تھا دو تعطیل کی ایک دن میں تیسرا اور پھر تین بجے ہمیں چھوڑ دیں کہ اب جا کر وارڈ میں دو گھنٹے کام کرو کیونکہ وہ مریض جو جی ہے کس وقت آتا ہے کس چیز کا مریض کس وقت آتا ہے آپ نے ہم نے پوری میڈیکل ریزنگ کو اسٹیگولیٹریاں دیکھا ہے ایک دفعہ دیکھا ہے ہاں. میں نے تلے بلے موت ہوئے دیکھا ہوا ہے اس کو مینج کیا ہے کیا ہے رسیو کیا ہے کہ مجھے میرے استاد نے وارڈ نے بٹھایا ہوا تھا کہ آپ میڈیکل کے طالب علم آپ کو وارڈ مگر تک واڑ میں بیٹھیں تو یہ اس کے لیے خاص چھاننی پڑتی تو کیا انہے کے پکرا کا طریقہ ہے وہ ہے کہ ہے یہ بڑا عجیب ہے مدد میں رحمۃ اللہ جو ہے کہتے ہیں بلک کی بادشاہ چھوڑی کہ پڈے پرانے کپڑے بکھرے ہوئے بال میلا کچولا ہاتھ اور اس طرح پھرتے ہیں وہ بلک سے نکلنے کے بعد پھر ساری عمر وفات تک کی ایسی گزری ہے کہتے ہیں کہ ایک جگہ بہت تھکاوٹ تھی اور وہاں مسجد میں نے دیکھی اور مسجد میں خیال ہوا کہ یہاں تھوڑی دیر آرام کروں گا مسجد میں جب اندر گیا تو لوگوں نے دیکھا ان کو اندازہ ہوا ہے کہ کوئی نوز بلّہ کوئی بیتکا آدمی آیا ہوا ہے پتا نہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا مسجد کو نقصان نہ پہنچا دے انہوں نے نکالا اور وہاں تک گھسیڑ کر نکالا اور وہ آدمی لے کر آیا سیڑھیوں تک اور سیڑھیوں سے دھکا دے کر کرایا کہتے ہر سیڑھی سے جب میں گرتا رہا اور مجھے چوٹ لگتی گئی تو ہر سیڑھی پر جو کھلے مظفر اخلاق اتنی آسان تو نہیں ہوئی نہیں. کشتی میں, میں بیٹھا کشتی والوں نے کوئی میرے کپڑے کہہ دے کوئی بال نوچے کوئی کیا کرے کوئی کیا کہتے بڑا میرے ساتھ کیا گیا تو اس دن میرا دل جو ہے بہت خوش ہوا اس جو نفس ملی اس پر دل بہت خوش ہوا آف دا سے برق برق ہوف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے ہماری تو بھی شادی ہونے والی ہے پرانے قسم کے کپڑے بنائے ہیں اور شیمپو بگیری پانے لگا چمکا بھی جی. شیمپو ہے بھائی اور تیل بھی آپ لانے زیادہ شیمپو ہوتا ہے تیل ڈاڑی چمکے گی آپ کی شادی ہو جاتی جی. اور دام جی اس نے کہا یہ بھی سنتے ہے ڈاکٹر صاحب تو برائے کیا بیان کر رہے کو بات کو بیان کر رہا کیا اب تو سورج کے دزار میں اللہ اللہ تو اخلاق کا مضمون بازی ہوا جی نومان صاحب اخلاق میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو اخلاق سے شریعت میں ایک پورا شب آیا اخلاق فضلہ اخلاق کی شکل میں ہے بات پوچھیں ذکر کر کے دعا کرتے ہیں یہ بلخ کے بادشاہ ہے کہ بلخ کے بادشاہ تھے اور جس وقت دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں تو بیٹا جو پیدا ہوا ہوا تھا اور اس کو پھر انیس سال اٹھارہ سال انیس سال بعد سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ نوجوان ہو چکا تھا اور وہ سال میں ان سے ملا حج کے حج پر ملا ان سے اور دو ہزار آدمیوں کو اپنے خرچ پر لے کر کے حج کے لیے مطلب کہ ایک وہ شاہی خاندان تھا تو وہ آسودہ تھے بال بچے بعد میں آسودہ تھے لیکن یہ کہ وہ ان سے فارغ ہو چکے تھے یہ تجرد تجرد و تفریح اولیاء اللہ کے ایک مقام ہے تجرد اور تفریح مجرد ہو جانا اور فرد ہو جانا نہیں تو تجرد اور تفریح پر کے جو آدمی فائد ہو گیا اس کے ذمہ اہلیہ کے بچوں کے حقوق نہیں رہتے پھر تو اہلیہ وہ عمر بلاب نزی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ طلاق لے کر مجھ سے فارغ ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ آپ کے حقوق مجھ پر نہیں رہے ہوئے تو ڈھائی سال جو خلافت کے آخری گزرے ہیں وہ ڈائی سال ایسے محبیت کے گزرے ہیں تو اس میں غصل جنابت کی ضرورت نہیں پڑی طرح <سلام> میں طلبا سا آپ نے آدمی دوسرے کی برائی کے لیے اپنے کو برائی میں نہیں ڈالتا آپ نے حسرت والا صحیح ہے نہیں کہ برابر نہیں ہے فا بلفی حسن تو برائی کا جواب نہیں کی سکے اضربی بھائی نے بہن ادا وزن کرنے والی ہمیں پھر جس کے ساتھ دشمنی ہوگی وہ تیرا دوست بن جائے گا آپ بار بار اسے رویہ کرنے سے اس کا رویہ دوست نہ ہوا تو آپ اس کو اللہ پکڑے گا اللہ کی پکڑ اس پر آئے گی تو اس میں عزت عزت اللہ ترین کا جس وقت تلوار ماری ملزم نے تو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کے ساتھ سختی نے پکڑ لیا گیا گرفتار کر لیا گیا سختی کر لیا. نے کرے اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا نہ بچا تو اس پر کے ساتھ آئے گا سانس لیں تو اس کی آپ کو اجازت ہے معاف کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا برابر سابر کا معاملہ کرنے کی اجازت ہے ہاتھ سے بڑھنے سے روکا ہوا ہے اور معاف کرنے کے بڑے درجے ہیں ٹین میں سے جس پر آدمی کو ہو اس کے بارے میں آیا کہ بار وہ قتل کرنا تڑپانا نہیں سر بے صبری سے آلات خراب ہو جاتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو, لو تو کہتا سر آپ لوگ نہ پتہ لگی جائے کہ دیر فائدہ ہو شاپ کہتے ہیں کہ آدمی بڑوں رشتہ تھا ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ہمیں بڑا غصہ آتا تھا کہ تم نے چھوڑتے نہیں تھا میں تو کہتے راز گرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس اس میں میں صبر فائدہ فائدہ تھا اس کا فائدہ سامنے آیا یہاں تک کہ ایک آدمی جس سے عادت ملال صاحب کو بہت تکلیف دی ہمارے تو آخر میں اس کو علاج کا علاج معالجہ کا ڈاکٹر سیاح صاحب پر نمبر آیا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس کے ڈرائیور کو کس کو کسی واقع نہ جو تیرا علاج کر دیا اعظم اللہ شفصال کا مرید ہے تو اس کی بہت کے دو تین دن باقی تھے تو اس نے جب یہ بات سنی ہے پھر روتا ہوا قبر پرایا ان کی پر قبر پر آ کر اس نے جو ہے تو یہاں پر خیرات کی ہے اور تین دن بعد جو ہے تو اس کی وفات ہوئی ہے اور اس کے میں اس کے جنازے کے خاندان کے تھے میں نہیں جایا کرتا تھا اعظم اللہ صاحب جایا کرتا تھے مجھ سب کو کہ آب آب نماز ہو مجھے مولانا صاحب تو اللہ شیر اگر تم خدا صاحب برقی مولانا صاحب گئے جنازے پر میں کہ جاتے رہے ہیں. مولانا کو نصیب فرمائے میں نہیں جاتا رہ اتنا غصہ یہ نہیں ہوتا صاحب کہ میں مرید تھا اور میرے ساتھ معاملہ نہیں ہوا معاملہ مولانا صاحب کے ساتھ ہوتا. لیکن وہ جاتے تھے صاحب.